وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت کی اور تاق کی اذا اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کیا آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی فی ذالک قسم ال ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ کی نہیں الم بعاد کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا سلوک کیا ارم ذات اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ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 وَفِرْعَوْنَ ذِي اوتھ اور فرو کے ساتھ کیا, کیا؟ الذين في یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی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 اللہ بل تیمونتی ہر گیز ایسا نہیں چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے مسکین اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے لما اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو وہ تو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو کل دک ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ربك صفا اور کا تمہارا پرورتگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے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 پو یا لئی تنی وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا اِذِ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا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 اور داخل ہو جا میری جنت میں